ایک دن حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشید لائے اور ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل سیرات پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے پس اس کے پاس مجھ پر پڑا, پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل سیر پر کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت پل سیرا سے گزر گیا صلی صل اللہ تعالی عل محمد وعلی وصحبہ و وبارک وسلم جہنم کے طبقات اور وادیوں کے متعلق ہم سنیں گے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نارے جہنم سے امان عطا فرمائے جنت میں دراجات ہیں ایک جنت دوسری جنت اور جتنی اونچائی زیادہ اتنی راحتیں زیادہ اور جہنم کے اندر دراقات ہیں طبقات ہیں نیچے نیچے نیچے کیونکہ جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اور سات سیمن طبقات ہیں جہنم کے جہنم لواح خوتما سعیر سفر جہیم حاویہ اور یہ طے در طے ہیں پہلے طبقے میں اہل توحید اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے مسلمان مستقفر اللہ دوسرے طبقے میں یہودی تیسرے میں نصارہ چوتھے میں ستاروں کے پجاری پانچویں میں آتش پرست آگ کے پجاری چھٹے میں عرب کے مشرق اور ساتویں میں منافق جو ظاہرن مسلمان مگر بات کافر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں انہیں منافق کہا جاتا ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان ستر سال کی مسافت ہے جنم کا سب سے بڑا طبقہ نار کبرا جس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا اور دوسرا طبقہ ہے لوا ل آگ کی لپٹیں مارنا شولہ بلند کرنا بھڑکنا بھڑکتی آگ قرآن پاک میں دو مقامات پر پاراتیسورائے مہارج کی آج پندرہ اور پارا تیس سورت اللہ کی آیت نمبر چودہ میں اس طبقے کا بیان ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے پھر انشاءاللہ ترجمہ کنزول ایمان سے پیش کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نَارًا <تَنَوَّا> ترجمہ کنز ایمان جو پہلی سورہ معارج کی آیات پڑی گئی اس کا ترجمہ ہے وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اور پارا تیر سور کی آئٹ نمبر چودہ کا ترجمہ یہ ہے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے تفسیر روح بیان میں ہے کہ اس لوا نامی طبقے میں ادلی سے لائن اس کے ساتھی اس کے کمپینین اس کے رفقا اور مجوس آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا جہنم کا تیسرا طبقہ اس کا نام ہے حطامہ اس کا معنی, معنی ہے حطامہ کے معنی ہے روندنا اس طبقے کا ذکر سر تقاصر پارہ تیس میں ہوتا ہے آئے چار تا نو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے نزول قرآن کا مہینہ ہے مگر افسوس اول تو پڑھتے نہیں جو پڑھتے ہیں وہ غلط ثلط جیسے پڑھتے ہیں اور جو صحیح پڑھتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ کرے یہ آیات ہم پڑھیں اور سمجھیں اور دریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا مین روین تو میں رو تو نار روم لو لو دے ترجمہ کمزول بیمار اللہ حضرت نیات کا ترجمہ فرماتے ہیں. ہرگز نہیں ضرور وہ رونرے والی میں پھینکا جائے گا ہو یہ جہنم کا وہ درکاہ ہے جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی اور وہ میں ادرا کمل ہے تو نے کیا جانا کیا روندنے والی نار اللہ ہل اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے کبھی سرد نہیں ہوتی ٹھنڈی نہیں ہوتی بجتی نہیں ہے وہ جو دلوں پر چل جائے گی کیا مطلب ہے اس کا تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جہنم کی یہ آگ ظاہری جسم کو بھی جلائے گی جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی دل ایسی چیز ہے جس کو ذرا سی گرمی کی تاب نہیں تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلا ہوگا اور موت آئے گی نہیں تو کیا حل ہوگا ان کے دل کیوں جلائے جائیں گے جہنم کی آگ دلوں کو کیوں جلائے گی اس لیے کہ دل میں برے عقیدے کفر بری نیتیں دل ہی میں تو ہوتی ہیں بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی اور جہنم کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا اور بعض مفسرین نے کہا دروازے بند کر کے آگ کے ستونوں سے فائد کے پلر سے ان کے ہاتھ باؤں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں گے اللہ کی پنا اللہ کی پناہ تفصیل وغیران میں کہ خطمانہ طبقے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا علمان تو یاد رکھیں انت دین عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے کیا اسلام اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ایک دین اسلام ہی جنت کا راستہ دکھاتا ہے مسلمان سارے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اللہ کے جنہوں نے گناہ کیے وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے جب ان کی سزا پوری ہوگی یا اللہ کی رحمت سے پہلے یا شفاعت مستعفی کے تو فیل نکالے جائیں گے مگر کفار ہمیشہ ہمیشہ فار ایور ہمیشہ جہنم میں جلتے سڑتے رہیں گے اللہ کی پناہ شکر ادا کریں اللہ کا ہم مسلمان جہنم کا چوتھا طبقہ اس کو کہتے ہیں سعیر اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اس وادی کا بیان قرآن میں سولہ مرتبہ آیا ہے اور یہ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے اللہ کی پناہ پرا انتیس سورہ ملک کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ انشاءاللہ اللہ کنز سے پیش کیا جائے گا پورے <السَّعِير> ملک میں بھی اس سعیر نامی طبقے کا بیان ہے اور ان کے لیے بڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا تو جہنم میں جو طبقات ہیں ہر طبقہ دوسرے سے سخت تر ہے اللہ کی پناہ اور اس میں شریر میں نسارا کو ڈالا جائے گا پانچواں طبقہ سقر پارہ انتیس پارہ ستائیس سورہ قمر کی آیت نمبر اڑتالیس میں اس کا ذکر موجود ہے اور سورہ مدثر میں بھی اس کا بیان ہے سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم يَوْمَ يُصْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوكُوا مَسَّ سَقَرُ سَأُصْلِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَا كَمَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لو لِلْبَشَرُ ترجمة اي الإيمان جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ اور جہنم کے سعیر نامی طبقے کی سختی کا بیان سورہ مدسر میں جو ہوا جو آئے ہیں ابھی پڑی گئیں اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزک میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دوزک کیا ہے نہ چھوڑے نہ لگی رکھے یعنی نہ کسی مستحی کے عذاب کو چھوڑے نہ کسی کے جسم پر گوشت پوسٹ کھا لگی رہنے دے بلکہ مستحی کے عذاب کو گرفتار کرے اور گرفتار کو جلائے اور جب جل جائیں پھر ویسے ہی کر دیے جائیں ترجمہ پھر سنی کوئی دم جاتا ہے میں اسے دوزک میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دوزک کیا ہے نہ چھوڑے نہ لگی رکھے آدمی کی کھال اتار لیتی ہے جہنم کی جو آگ ہے وہ جو جہنم کا مستحق ہوگا اس کے گوشت پوس اور کھال کو اتار دے گی اور جب جل جائیں گی یہ کھالیں اور گوشت اور پوس تو پھر دوبارہ ویسی ہی کر دی جائیں گی حضرت ابنی عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے اس کو سقر اس کے درد و آلام پہنچانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس میں شدید عذاب اور آگ کے پہاڑ ہیں اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی اسے جلا کر راکھ بنا دے گی اور رحم نہیں کرے گی تفسیر سیرہل بیان میں ہے کہ سقر نامی طبقے میں سو یعنی وہ لوگ جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں ان کو ڈالا جائے گا چھٹا طبقہ جہنم کا جہیم اس کا مطلب ہے بڑکتے آگ اس کا ذکر پرانے پاک میں تقریباً چھبیس مرتبہ آیا سورہ تکویر ویر حدی... تیس آئےت نمبر بارہ میں اس کا بیان ہوتا ہے روحم نور ام ہے ترجمہ کنزول ایمان اور جب جہنم بھڑکایا جائے جہنم کو کیا چیز بھڑکاتی ہے دنیا کے اندر آگ میں تیل ڈالا جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے نا پیٹرول چھڑکا جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے جہنم کی آگ کس چیز سے بڑھتی ہے حضرت سیدنا قطع رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جہنم کو اللہ تعالی کا غضب بھڑکاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ غزب فرماتا ہے تو جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور جہنم کو انسانوں کے گناہ دہکاتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں تو جہنم جوش میں آتا ہے اس کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگ جاتی ہے جہنم کے اس طبقے میں روح بیان میں ہے کہ مشرقین کو ڈالا جائے گا اور ایک روایت میں ہے ابو جہل اس امت کا فرعون وہ غساخ رسول و بدبخت جس نے میرے آقا علیہ تو اسلام کو بہت ایزا پہنچائی جہنم کے اسی طبقے میں ڈالا جائے گا جہنم کا ساتواں طبقہ ہاویا اس کا مطلب ہے دہتی آگ کا گہرا گڑھا اس کا ذکر قرآن پاک میں سوریہ قاریہ میں یوں ہوتا ہے سو ہے نار حامیت ترجمہ تنزل ایمان, ایمان وہ نیچہ دکھانے والی گود میں ہے اور تو نے کیا جانا نیچا دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی مفتی احمد یارخان عیمی نے میرے آت میں لکھا دوزخ کا طبقہ حاویہ سب سے نیچے ہے اور دوزخ میں جس قدر نیچائی زیادہ اسی قدر عذاب سخت جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاویہ حاویہ سے مراد دوزک کی جڑ بھی ہے اہل دوزک کو منہ کے بل دوزق میں جھونک دیا جائے گا اور یہ اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی دوزخ اتنی گرم نہیں اور تفسیر روح بیان میں ہے حاویہ نامی طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا وہ اعمال جن میں جہنم کا خطرہ ہے اس کتاب میں پڑھی جہنم کے خطرات مکتبت المدینہ نے چھایا کیے کچھ علمی ذوق پیدا کرنا چاہیے کچھ مطالعہ کرنا چاہیے کب تک اسٹوریاں پڑھتے رہیں گے کب تک کہانیاں پڑھتے رہیں گے کب تک فزکس میتھمیٹکس انگلش اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہیں گے کچھ جنت کے بارے میں پڑھیں کچھ دوزک کے بارے میں پڑھیں قرآن پاک پڑھیں جنت دوزک جنت دوزک کے تذکرے سے مالا مال ہے تو وہ امال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس میں شرک سب سے پہلے اس کے بعد کفر یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے مگر یاد رکھیے انبیاء کی محبت یہ شرک نہیں ہے اولیاء کی محبت یا غوث کہنا بزرگوں سے مدد طلب کرنا بزرگوں کے مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ شرک نہیں ہے فاتحہ خانی کرنا بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا بزرگوں کے مزارات کے سامنے مراقبہ کرنا مزاروں کا ادب کرنا وغیرہ یہ شرک نہیں ہے اور کفر جو ہے یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے ولیل کا فرین عذاب علیم سر بقرہ میرشاد ہوتا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے مشرقین کے لیے کافروں کے لیے مسلمان کا قتل یہ بھی ایسا فعل ہے جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے اور اس کا بیان پارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر ترانوے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں نارے جہنم سے عطا فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں مجھ کو کہیں جلا دے نہ مجھ کو کہیں نو زخ کرم مجھ نہ کرم یا الہی ہو مجھ نہ تو وہاں پری کرم یا ایلو ہوم جرنا مینندار الا ہوم جرنا مینندار امو ہوم جرنا النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برخمتی کا یا ارحم اللہ